نور اور آیت نمبر ہے دو اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں کل اس کو پڑھ لیا تھا اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سوسو سو کوڑے مارو اچھا یہاں پہ قرآن مجید میں عام طور پہ مرد کا سگا بیان کیا جاتا ہے عورت اس کے ذیل میں ہوتی ہے جیسے اقیم الصلاح و عات الزکا یہ سارے مردوں کے ہیں کہ مرد یہ کام کریں عورتیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہے جہاں عورت اور مرد کو الگ الگ بیان کیا جائیں امریا عامل منسوحی بن من زکر ان سا فلاً حیاتبا کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ حیات دیں گے اس کا مطلب یہ کہ بڑا عمل بیان کیا جا رہا ہے علیحدہ علیحدہ خطاب کیا ہے لیکن یہاں پہ من ذکر ان او بیان کیا کہ نیک عمل کریں مرد یا عورت پہلے مرد کو بیان کیا پھر عورت کو بیان کیا یہاں پر زنا کے اندر پہلے عورت کو بیان کیا پھر مرد کو بیان کیا, کیا الٹی ترتیب کر دی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیڈیز اینڈ جینٹل جیسے حالانکہ حضرت مانتے تھے کہ ایسے نہیں بولنا چاہیے بولنا چاہیے جینٹس اینڈ لیڈیز مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے وہ اردو میں بولتا ہے خواتین و حضرات حالانکہ ہونا چاہیے حضرات و خواتین تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی اس میں مونس کے سیغے کو پہلے بین کیا اور مزکر کے سیغے کو بعد میں بین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کی جب جنا جب تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ عورت کی طبیعت نہ بگڑ جائے مرد تو ہوتی ٹھر گئی لیکن وہ اس وقت تک معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ عورتوں کو نہ بگاڑا جائے اسی لیے جو ہے وہ ساری کوشش اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گھروں سے نکالا جائے ان کا لباس مختصر کے مختصر کیا جائے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس میں تو ان کو 100 100 کوڑے مارو ولا تاخذکم بهم رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اور ان کے ساتھ مہربانی اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنفیذ کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر ولیش دادا بہ مطفت المنعمین اور ان دونوں کی سزا کو سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو یعنی پبلک میں پبلک پلیس میں یہ سزا دی جائے گی لوگوں کے سامنے دی جائے گی کافی ساری باتیں اس آیت کے ذہن میں کل میں نے کی ہیں اور یہ سمجھ لیجئے اس وقت پوری دنیا میں اسلامی سزاؤں کا اجرا کہیں پر بھی نہیں ہو رہا سعودی عرب میں کچھ حد تک تھا لیکن ابھی یہ بن سلمان کی حکومت آنے کے بعد سے محمد بن سلمان کی بہت ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کر دی ہیں اس میں خواتین کو کیا میں پہلے تو برقی کی پابندی تھی اکثر شہروں میں سے وہ بھی اٹھا لی ہے امر معروف نہیں المنکر کو منع کر دیا ہے کہ وہ اس پہ نگیر نہ کریں جا کے جن کا شعبہ عمل بھی معروف ہے اس کو منع کر دیا کہ وہ جا کے کسی خاتون کو اس معاملے میں زبردستی کرے کہ وہ کیا کپڑے پہن رہی ہے اس کے علاوہ ایک عرصے تک مکہ اور مدینہ میں تو غالباً تھی یہ پابندی اور ہو سکتا ہے باقی علاقوں میں بھی ہو کہ سائن بورڈز وغیرہ پہ خواتین کی تصویریں نہیں لگائی جاتی تھیں اب مکہ مکرمہ میں بھی خواتین کی تصویریں لگائی جاتی ہیں بالکل مزد الحرام سے اگر اب پانچ منٹ کے فاصلے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ یوگا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جس میں خواتین بیٹھی ہوئی جی ہیں قسم کی اور ریسلنگ کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں جس میں جس کو خواتین مردونوں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بھی اس معاملے میں بیک فروٹ پہ چلے جائیں گے کہ اگرچہ قانون بہرحال عدالتوں میں ابھی تک کسی درجے میں اسلامی نظام نافذ ہے لیکن بہرحال وہ بہت حد تک پیچھے چلے گئے ہیں تو پوری امت اس وقت اجتماعی اس جرم میں ہے اس کو ڈاکٹر سار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ باطل کی اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو ہم کھا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے نماز روزہ پہ مطمئن ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں اللہ کی قسم یہ آدمی بہت بڑے دھوکے میں ہے اگر اس کے دل میں یہ فکر اور یہ کڑن نہیں ہے کہ اللہ کا نظام اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے اللہ کا کلیمہ دنیا میں غالب ہو جائے اگر یہ فکر اور کوڑا نے اس کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا ہے تو, تو بریو ذمہ ہو سکتا ہے ورنہ بھلے ایک مٹھی داڑھی نہیں ایک فٹ کی بڑی ہوئی داڑھی اور پائیں ٹخنے سے اوپر کر لے پگڑی سر پہ سجائے لے اور صبح شام دن میں روزے رکھے رات کو تحجد پڑے پھر بھی گناگار ہو اس چیز کا گناہ ملے گا کہ اس نے دین کو نافذ کرنے کی فکر کیوں نہیں کی اس چیز کا گناہ ملے گا تو کم از کم درجہ یہ ہے اس کا کہ اس کے دل میں یہ کسک اور کڑہن تو پیدا ہو کم اس کم رات کو اٹھ کے اللہ سے تو اسے یا اللہ مجرے میں ہمیں معاف کرتے دے اور ہم کریں تو کیا کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کوئی کوئی راس ہو جا اور کوئی تدبیر سمجھ میں آئے کہ اس راستے سے ہم نفاذ کے قریب پہنچ سکتے ہیں اس میں اپنا جان مال وقت لگائے بہت ساری کوششیں دنیا بھر میں ہوئی ہیں بہت سی کامیاب ہوئی بہت سی ناکام ہوئی بہت سی کچھ وقت کے لیے کامیاب ہوئی اور بہرال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہے جب کامیاب ہونی ہوتی ہیں کوششیں تو بہت تھوڑی کوشش کامیاب ہو جاتی ہیں اور جب ناکام ہونی ہوتی ہیں تو بہت کچھ کر کے ناکام ہو جاتا ہے معاملہ اور انبیاء علیہ وسلات والسلام کے ساتھ بھی معاملہ ایسے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے تو اپنے آخری زمانے میں باقاعدہ حکومت بنائی چلائی اور ساری سزاؤں کو نافذ کر کے دکھایا آپ نے اور بعض انبیاء اور بھی ہے سلمان علیہ نے حکومت کی داؤد علیہ السلام نے حکومت کی مصع اسلام کے دور میں بھی ایک, ایک طریقے سے حکومت بن چکی تھی اور بھی بنی ساحل کے بہت سے انبیاء ہیں جن کی یہ تو دو چار موٹے موٹے نام ہیں یوسف علیہ السلام نے حکومت کی تھی جی جی تو اور بھی بنی ساحل میں کافی سارے انبیاء ہیں جنہوں نے باقاعدہ حکومتیں کی ہیں لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد انبیاء کی ایسی ہے جن کو حکومت نہیں مل سکی اللہ کو منظور نہیں تھا تو اس لیے بہرحال اس معاملے میں یہ کوشش تو بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ اسلام غالب ہو اور مسلمانوں کے پاس حکومت آ جائے اور دین پوری طرح نافذ ہو لیکن اگر اکادمی اسی فکر اور پڑھن میں دنیا سے چلا جائے تو یہ بھی کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کی ان کوششوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کوشش ہے نفاذ دین کی تو بہرحال اس میں پھر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اس کو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے سب سے بہتر تو یہ کہ انقلاب آ جائے انقلاب آ جائے اور مکمل نظام ہی تبدیل ہو جائے سب سے بہتر صورت تو یہ اگر نہیں ہوتا تو اور جو جیسے مثال کے طور پہ علماء اکرام کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے قانون سازی کروائیں اور بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی چاہیے جیسے قادیانی کو کافر قرار دلوانے کا معاملہ ہے یہ پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہوا خود آرڈیننس وغیرہ کے مسائل حل ہوئے کسی درجے میں یہ پارلیمنٹ کے ذریعے بہرحال یہ کہ قوم کا چونکہ شعور بیدار نہیں ہے اس لیے بہت ساری چیزیں غیر فعال ہو گئی حالانکہ ضیاء الخم محروم کے زمانے میں بہت سنجیدہ کوششیں ہوئی اس حوالے نفاذ دین کے حوالے سے لیکن بہرحال وہ چونکہ قوم کا اجتماعی مزاج نہیں بنا ہوا لوگوں نے وہ ان کوششوں کو بھی شکی شک نگاہوں سے دیکھا اور اس کو حالانکہ وفاقی شریح عدالت بنا دی گئی تھی اور باقاعدہ اس میں کیسز جانا شروع ہو گئے تھے لیکن عوام چاہتے نہیں ہے کہ ان عدالتوں میں کیس جائیں نہ لے کے جائیں جاتے ہیں نہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی تحریک چلائی گئی مفتی تخصمانی صاحب شری د بلڈ بینچ چینج کے سپریم کورٹ کے ایک عرصے تک جج رہے مفتی صاحب اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہنے لگے کہ ہمارے پاس ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ پاکستان قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خلاف س... آئے... قرآن و سنت جو ہے نا کوئی قانون پاس نہیں ہوگا تو اس کے تحت ہم پارے پاس یہ اختیارات تھے کہ جو بھی قانون اسلام کے خلاف بنا ہوا ہے تو ہمارے پاس درخواست لائی جائے اور درخواست آنے کے بعد ہم اس پہ غور فکر کر کے اس, اس کو اس کو, اس کو ری شیپ کریں گے دوبارہ سے نیا قانون بنوا کے بھیجیں گے کہنے لگے ہمارے دینی حلقے کی طرف سے بیس سال میں کوئی ایک درخواست بھی نہیں آئی اور جو درخواستیں آئیں وہ ساری کی ساری قادیوں نے دے دی شیوں نے دے دی بوریوں نے کچھ قانون جمع کرا دیے یعنی وہ انہوں نے اپنے خلاف سمجھ کے جمع کرائے اس کو اس پہ غور فکر کر کے اس کو اسلامی بنا دیا گیا لیکن اس حوالے سے اچھا پھر یہ کہ بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جن کو لانے کے لیے کچھ کچھ پریشر بھی چاہیے ہوتا ہے جیسے ناموز رسالت کا قانون ہے اگر عوامی پریشر نہ ہو تو یہ کب کا تبدیل کر لیکن چونکہ عوامی پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ بہرحال وہ ڈرتے ہیں اس سے. اچھا اس کے ذیل میں حضرت نے یہ بات بھی لکھی ہے مہربانی اللہ کے معاملے میں نہ ڈرے کہ قانون تو موجود ہے لیکن اس کو اتنا غیر فعال کر دیا گویا کہ نہیں ہے جیسے ہمارے ناموس سے رسالت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے انہوں نے قانون موجود ہے کہ سزا ہوگی اور سزائے موت ہوگی لیکن وہ سزائے موت ہوئی نہیں آج تک کسی کو یعنی وہ کلواڑ خود آرڈیننس موجود ہے لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں آرڈیننس کے تحت بھائی آرڈیننس موجود ہے کہ سنسار ہو سکتا ہے آدمی اس طریقے سے کوڑے لگائے جا سکتے ہیں اس کو لیکن مصیبت اس پہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی چاہے کہ آگے کوئی معاملہ ہو یعنی اس کو اتنا غیر فعال کر دیا اسی طریقے سے اور بھی بہت سی کوششیں ہوئی ہیں حزبہ بل پیش کیا تھا متحدہ مجلس عمل کے دور میں اس کو بہرحال اوپر سے نئی نافذ کرنے دیا گیا اور بہت سی کوششیں ہوئی ہیں تو بہرحال یہ کہ یہ تڑپ اور کسک ہونی چاہیے کسی طریقے سے اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ باہمی معاملات کو کوشش کی جائے کہ دین کے دائرے میں رہ کر حل کیا جائے ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے یہ میں نے کل بات بتائی تھی نا کہ عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اگر جایا جائے تو پہلے مفتی صاحب سے ان کا موقف معلوم کیا جائے اور پھر بھلے اپنے دفاع کے لیے جائے اور یہ سوچتے ہوئے جائے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے دین سے مجھے رہنمائی لینی چاہیے تھی اور اس کے مطابق فیصلہ کروانا چاہیے تھا لیکن میں مجبور ہوں کیا کروں اپنے دفاع کے اندر جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ انصاف کے ممبا انصاف کے سرچشمہ یہ غلط ہے اور یہ بھی سمجھ لیجیے بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ والی بات موجود ہے کہ قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا تو یہ چیز جو ہے وہ یہ, یہ جو ہے چونکہ اس سے اسلامی ہو گیا قانون سارے کا سارا اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف نہیں یہ بات بھی صحیح تقریباً 85 فیصد قوانین اسلام کے خلاف نہیں لیکن اگر آپ ہندوستان کی قوانین نکالیں گے تو وہ بھی ہوں گے تھوڑا سا کم ہو جائیں گے اسی فیصد ہو جائیں گے اسلام عادت اور عبادت میں فرق کا نام ہے ایک آدمی خاموش کھڑا رہے جب پور صبح شام تک کچھ نہ کھائے روزے کا ملے ملے گا نہیں ضوابط جب تک روزے کی نیت نہیں کرے گا جب تک اللہ کا حکم سمجھ کے بھوکا پیاسا نہیں رہے گا روزے کا سواب نہیں ملے گا ایک آدمی خاموش بیٹھے رہے اسے نماز کا ثواب نہیں ملے گا ہاں امام صاحب کے پیچھے تقبیر تحریمہ پڑھ کے اگر نماز میں شامل ہوگا اللہ کا حکم سمجھ کے شامل ہوگا تو نماز کا سواب ملے گا ایک آدمی بغیر وزو کے آگے کھڑا ہو جائے نماز میں کیا نماز کا سواب ملے گا گناہ ملے گا کافر ہو جائے گا بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا بے نماز پڑھنے سے کفر تک کا خدشہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت کی, کی ہے تو یہ کہہ دینا کہ میں کوئی خلاف اسلام کام تو نہیں کر رہا ہوں یہ اسلام نہیں بن جاتا بلکہ یوں کہنا پڑے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اسلام کے مطابق کر رہا ہوں ہاں اگر یہ لکھا ہوتا ان میں کہ کوئی جو بھی قانون بنایا جائے گا پہلے اس میں اس قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے جائے گا یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی خلاف نہیں بنے گا پہلے لا الہ الا اللہ ہے نا کہ سب کو منکار کرو جو ہوگا سب قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا اگر یہ پروسیجر ہوتا کہ آئین کی سمری لکھی جاتی پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجی جاتی اگر وہ اس کو اپروف کر دیتے کہ ہاں بیٹی کے اسلام کے مطابق ہے یہ قانون اس کو آپ پاس کر لیں تو پھر سمجھا جاتا ہا اسلام کی طرف جا رہے ہیں ابھی تو بہت کچھ پاس ہو جاتا ہے جیسے سندھ اسمبلی نے قانون پاس کر دیا تھا کہ وہ جس میں وہ ابھی ابھی بھی پتہ نہیں کچھ گڑبڑ کر رہے تھے یہ لوگ کہ کوئی عورت یا مرد ہندو مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے دو ہفتے تک جو ہے نا میں رکھا جائے گا اور اور, اور بھی کافی ساری شکیں رکھی تھی یعنی اس کے ماں باپ اگر مانگنے آئیں گے تو ان کو واپس دے دیں گے کیونکہ یہ بڑی بڑی تعداد میں غیر مسلم یہاں پہ اسلام قبول کرتے ہیں خاص طور خواتین کا ریشو بہت زیادہ ہے یہ میرپور خاص وغیرہ کی طرف اور بہت سی بعض میں نے کارگزاریاں پڑھی ہیں ایک کتاب ہی چھوٹی سی خمیر مسلمان اس میں ایک خاتون نے اپنی کارگزاری لکھی ہے بڑی ایمان افروز کارگزاری ہے کس طریقے سے وہ مسلمان ہوئی پھر مفتی صاحب نے بڑی اس کی مدد فرمائی اس کے اسلام میں بھی اور پھر کو آگے لے جانے میں مفتی صاحب اور بھی کافی سارے لوگوں کی اس طریقے سے سرپرستی کرتے رہے نو مسلم خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی تو سندھ اسمبلی نے باقاعدہ قانون پاس کر دیا تھا اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو وہ گورنر بنے تھے سابق چیف جسٹس مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا بس وہ بیچارے گورنر بنے اور انہوں نے اس کو, اس کو ریپیل کیا اور اس کے بعد ان کی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو اسی کام کے لیے شاید لے کر تو اس طرح کے قوانین بھی پاس ہو جاتے ہیں جس کے بعد بارے میں کرام کو بعد میں کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ جس جس نے دستخط کیے ہیں وہ سب اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نگاہ کی بھی تجدید کریں ایسے قوانین بھی پاس ہو جاتے ہیں ہماری اسمبلی میں اب یہ اختیارات ان کے پاس کہاں سے آ گئے اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ گڑبڑ ہے بہت کچھ اطلاع کی ضرورت ہے اس میں اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ ہم رمفرم المؤمنین اور زانی مرد کو رو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے اور زانی اورس بھی اسی لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک اور حرام کر دیا ہے یہ حرام اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اور زانی اور ذانیہ سے نکاح مومنین پر پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ جو زنا کرے اس کو سوکوڑے لگاؤ اور باقی وہ جو بتایا تھا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کریں گے یہ اس پہ پر پرسو بات ہو گئی ہے تفصیل کے ساتھ دیکھیں, دیکھیں اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے اسلام میں نہ زنا کی کوئی گنجائش ہے نہ اس کے قریب جانے کی کوئی گنجائش ہے اس کے قرب جوار کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے دوسرا حکم یہ بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جن جو زنا کرنے والے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا یعنی وہ سوسائٹی کے لیے ناقابل قبول ہیں وہ لوگ یعنی ان کے لیے حد تو یہ ہے کہ وہ ان کا نکاح یعنی گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتے زنا کر کے اتنا برا فعل ہے کہ وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں رہتے ان کو تو مشرکوں سے نکاح کرنا چاہیے جا کے جیسے حدیث میں آتا ہے نا ازدانی کہ زنا کرنے والا اس وقت مومن نہیں رہتا جب وہ زنا کرتا ہے یعنی ایمان گویا کہ سلب ہو جاتا ہے اتنا بڑا گناہ یہ ایک صاحب کہنے لگے اگر اسلامی نظام نافذ ہوگی تو سارے منڈے پھر رہے ہوں گے <laughs> <laughs> <laughs> یعنی ہاتھ کٹ جائیں گے سب کے آدھے سارے عادی قوم چور ہے یہ فضل شہر کسی وزیر نے بول تھی اور اور اسی طریقے سے آدھے لوگوں کو سنچار کیا جا رہا ہوگا تو بھائی آدھے لوگوں کو سنچار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک کو سنچار کر دو گے پورے پاکستان میں نا سب ٹھیک ہو جائیں گے ضرورت <laughs> ہی رہے گی تو حاجی خاجی بچ جائے گی, گی تو،, تو یہ لوگ سوسائٹی کے, کے لیے قابل قبول نہیں ہے یعنی اتنا برا کام کیا ان لوگوں نے کہ ان کو چاہیے کہ مشرقوں سے جا کے مل جائے اگرچہ یہ کیا نہیں جائے گا یعنی اللہ کا غزب ان کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ یوں فرما دیے کہ گویا کے اتنے برے ہو گئے کہ اب مسلمان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے لوگ یہ اور ہمارے یہاں کیسی رالے ٹپک رہی ہوتی ہیں اداکاروں فنکاروں پہ یہ مجھے مل جائے اگر کوئی اداکارہ کہتے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو دیکھو کتنے, کتنے لوگوں کے وہ آ جائیں گے کہ بس اس سے تو میری شادی ہو جائے ہے نہیں پتا ہے کہ یعنی یہ تو نان بدکار ہے نا طوائف ہے نا یہ تو سارے یعنی جب ایک تو یہ کہ وہ توبہ کر لیں پھر تو چلو کچھ گنجائش موجود ہے اداکاری کرتے ہوئے لوگ کہیں کہ اس سے ہم یہ تو ہمارے پاس آنی چاہیے اور آدھا پاکستان اس سے جو ہے نا نکاح کے لیے تیار ہو جائے کسی اداکارہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا ش... قوم کا ضمیر ختم ہو چکا ہے بالکل شعور سلب ہو چکا اور اتنا زیادہ آگے بات آ رہی ہے جنا کی گفتگو کس قدر بری ہے یہ دیکھو نے ارمون المفنا شہدا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر نہ لا سکیں چار گواہ تو ایسے لوگوں کو لگاؤ اسی کوڑے اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں یعنی آپ نے کسی کے متعلق یہ کہہ دیا کسی عورت کے متعلق یا کسی مرد کے متعلق یار یہ تو بدگار ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے یار دبے لفظوں میں کہتے ہیں یہ تو نہیں بدکا رہے کہتے چال چلن اچھی نہیں ہے فلاں مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ آگے تک کی کہانیاں چل رہی ہیں اور آگے تک کی سیٹنگ ہے اب تم نے اس پر زنا کی تومد لگا دی تو چار گواہ لے کر آؤ اگر جھوٹی لگائی ہے تو بہرحال وہ تو بہت ہی برا ہے اگر سچی بات کی ہے واقع تمہیں پتہ ہے کس نے زنا کیا فلاں کے ساتھ تو بھی اگر چار گواہ تم اس پہ لا سکتے ہو یعنی تمہارے پاس چار گواہ ہوں اور وہ لا سکو تو سمجھا جائے گا کہ تم نے سچ بولا ہے ورنہ اگر خود اکیلے بول رہے ہو تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھا جائے گا اور اس کی سزا کیا ہوگی کہ تم اسی گوڑے لگائے جائیں گے یعنی زنا پر سو گوڑے اور زنا کی تومت میں اسی گوڑے یعنی تھوڑا ہی فرق ہے اس سے بڑی سزا ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہو جاؤ گے کبھی عدالت میں آپ کی گواہی کو نہیں ہوگی یہ اس سے بڑی سزا ہے کہ ساری ز... یہاں تک کہ حنفیہ کے نزدیک توبہ غائب ہو جائے کہ آئندہ کبھی غلط بات نہیں کروں گا تو بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی ساری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی عدالت میں اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا کہ اس آدمی کی گواہی کو نہیں ہے یعنی زنا کی گفتگو سے اسلام اتنا چڑھتا ہے کسی کے متعلق یہ کہنا اس وقت تو پوری ڈراما کس پہ چل رہا ہے فلمیں کس پہ چل رہی ہیں اخبارات میں کیا لکھا جا رہا ہے پھر ڈراما فلموں کو چھوڑیے جو ہمارے صحافی حضرات نکال کے لاتے ہیں کہانیاں کہ فلاں کا فلاں کا سے چکرے، اتنے عرصے سے اتنے یہ کیا ہے اب برائی تز... برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں اس کی برائیاں لے کر آ رہے ہیں تو میں داروبار بنایا اللہ نفس اس سے بھی ہرج لیتا ہے یہ ایک چال ہے دیکھیے جب بہت زیادہ کسی کا تذکرہ ہوگا ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ پرسوں کہیں سے پتہ چلا کہ وہ کسی نے کوئی بیچارہ ہوش میں نہیں تھا اس کی ویڈیو بنا کے کسی نے ڈال دی وہ ننگا جو ہے وہ چل رہا تھا روڈ پہ کل اس کی بیوی کی ویڈیو وہ وہ, وہ آئی کہ وہ تو بیچارہ اس کے ذہنی توازن خراب تھا وہ بےچارہ گھر سے نکل گیا اور آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا دی کل کو اس کے بچ, وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس کے اس کے دل پہ کیا گزرے گی لیکن ہمارے یہاں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور دھڑم, دھڑم بس کہیں کوئی نظر آ جائے اس کی اس کی آبرو اچھالنا جو ہے نا ہمارا ہماری مجلسوں میں دیکھی کیا باتیں ہوتی ہیں نوجوان لڑکے لڑکے جب بیٹھتے ہیں چاہ کفتگو ہوتی ہے فلاں کا چکر فلاں سے فلاں کا چکر فلاں سے فلاں, سے فلاں کا یوں فلاں کا یوں یعنی بات کیا ہے کہ اتنا زیادہ ان باتوں کو بیان کیا جائے کہ نا کسی کی عزت, اس کی عزت اچھال دی اس کی اچھال دی اس کی, عزت دی. اس کی عزت دی. اتنی عزت, عزت اچھالو کہ عزت عزت ہی نہ رہے بولے بےستی اس کی ہوتی ہے جس کی عزت بےزتی اتنی زیادہ کرو یعنی ہر شاخ گولو بیٹھا انجا میں یار جس کو اٹھاؤ وہ خراب جس کو اٹھاؤ وہ خراب تو میں کیوں سہی ہوں یہ دل میں بات پیدا ہوگی نا یہ ساری چورے تو جیسے آدمی کسی اچھے محکمے میں چلا جاتا ہے تو سارے چور بیٹھے ہوئے اب وہ آدمی بولتا ہے یار یہ تو ساری اگر میں چوری نہیں کروں گا تو میں پھنس میں بھی چوری شروع کر ہوں سب کے ساتھ ہم بھی تو یہ اس طرف معاشرے کو لے کے جایا جا رہا ہے کہ چونکہ سارے بےغیرت ہو چکے ہیں کسی کو غیرت نہیں آتی کسی معاملے پہ لہٰذا ہم بھی بےغیرت بن جاتے ہیں یعنی زنا کی گفتگو اتنی بنی ہے تو زنا کرنا کتنا برا ہے یعنی ایک گفتگو آپ نے بات کری نا کہ فلا بدکار ہے اس کے اوپر شریر کریے اسی گوڑا لگا دو اس کو اور بلیک کر دو ہمیشہ کے لیے اس گفتگو پر اتنا غضب ہے اور اللہ نے آگے فرمایا یہی لوگ پھانسی کا گرا کھا رہے کرنے والے اس پر کل انشاءاللہ اور مزید تفصیل سے بات کروں گا اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ کو بنانے والا دلات. الحمد <سؤال> لله رب العالمين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب بترك المعاصي ولا تشغلنا بالسيئ اللهم انصرنا نصره محمد صلى الله عليه وسلم تعالى لهم واخزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمتك Thank mm -hmm. you.